وَحَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَبَسَّ مِنُهُمَا رِجَانًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَصَلَّبِهُ وَالْأَرْخَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا يَا أَيُّهُ الَّذِينَ عَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ ذُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ومن يطل الله رسوله فقد فاذ فاذا فاذا عظيما نصدر كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدا وكل بداة زلال وكل ظلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الخميد اوز بالله من الشيطان وجين ومن أحسن قولا ممن ذا إلى الله وأمل صالحا وقال إنني من المسلمين تمام طریقے حال کے کائنات کے لیے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا فقط پیدا کرنے کی حد تک نہیں بلکہ ان کی خوراک اور رہائش کا بھی بندوبست فرما دیا تعریف و صلاح کے لیے جس نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا تعریف و صلاح کے لیے جس نے ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ دی تعریف و صلاح کے لیے جس نے ہمیں قرآن حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دی تعریف اللہ کے لیے جس طرح سے اللہ کتاب اللہ کے اندر فرماتے ہیں فرمایا کلیمات اللہ کے لیے اتنی تعریفیں ہیں دنیا کے اندر جتنا بھی پانی ہے یہ سارے کا سارا اگر سیاہی بن جائے دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں یہ تمام درخت جو ہیں اگر ان کو کلمے بنا دیا جائے خال کے کائنات کی تعریفیں لکھنے کے لیے انسان جن اور فرشتے تمام اسی کام کے اندر مشغول ہو جائیں فرمایا یہ پانی کا سیاہی بننا یہ درختوں کا کلمے بننا یہ انسان جن فرشتے یہ تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اگر کوئی چیز نہیں ختم ہو سکتی تو وہ اللہ کی تعریفیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی جن بار بار اور ملک کی تاریخ یہ پانی کا سیاہی بننا درختوں کا کلمے بننا یہ تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اگر کوئی چیز نہیں ختم ہو سکتی تو اللہ کی تاریخیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی جس راست اللہ نے انسانوں کے लिए خوراک رہائش کا بندوبست فرمایا صرف رہائش اور خوراک کی حد تک نہیں بلکہ, بلکہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے چاہا جتنی دیر کے لیے چاہا جس سبھی کو چاہا تو وہ دنیا کے اندر آیا ہمارا مقدر اور نصیبہ جب جب آپ آخری امت کی باری آئی تو اللہ نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ کو اپنا, اپنا آخری نبی کا رمبر قیامت تک کے لیے بنا کے دے دیا آئے آئے کا مقصد کیا تھا دیکھیے وہ املا لوگوں کے سامنے یہ بات رکھے سب سے پہلے بات وہ لوگوں کو ایک تیرے پار کروائے لوگوں کو پتا چلے کہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے تم نے اگر عبادت کرنی ہے تو فقت سال کے کہنا عبادت کرنی ہے ہر آنے والے محض کی سب سے پہلے دعوت عقیدہ کی دعوت ہوا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے جو انبیاء آئے وہ فقط کہنے کی حد تک نہیں بلکہ وہ لوگوں کو کر کے بھی دکھلاتے تھے اپنے عمل کے ساتھ اس معاملے کو ثابت کرتے تھے کہ لوگوں دنیا میں رہتے ہوئے تم نے زندگی اس انداز سے گزارنی ہے تمہاری خوشی اور غمی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تمہاری مجلس تمہاری بیٹھک تمہاری تنہائی تمہاری خلبت تمہاری عبادت تمہاری سیاست تمہارا دن تمہاری رات سیرت اور صورت یہ تمام چیزیں انبیاء نے بیان کی اور اس پر عمل کر کے دکھلایا تاکہ قیامت کے دن کوئی بات نہیں یہ بات نہ کہہ سکے کاش کہ مجھے کوئی بتلانے والا ہوتا میں بھی اپنی زندگی اسی انداز سے گزار گزارنے لکھ اللہ کتاب اللہ کے اندر فرماتے ہیں فرمایا اس سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے لیکن فرق بلانے کی حد تک نہیں فرما باملہ خالی خود اعمال کرتا ہے من مسلم اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں فرمایا جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اللہ کے دین کی دعوت دی اور اس کے ساتھ پھر اس نے نیک اعمال بھی کیے اور اس بات کا اقرار کیا کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں اللہ فرماتے ہیں وہ سب سے بہترین انسان وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ان میں دعوت کا پہلو کس انداز سے تھا کہ وہ گھڑی اور وقت کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے لوگوں کے سامنے پیغام رکھتے لوگوں کو جا کے دعوت دیتے دعوت دینے کے ساتھ لوگ آپ کی بات کو ٹھکرانے والے بھی تھے لوگ آپ کی بات کو ماننے والے بھی تھے اور کبھی اس طرح سے ہوا کہ صبح صبح آپ منڈی میں تشریف لے جاتے آپ بلند جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں خرید و فروخت کے اندر مصروف ہوتے لوگ اپنا کام کرتے میرے نبی آواز سے کے کہتے لوگوں میری بات ہی سن لو نہ میں کوئی چیز خریدنے کے لیے آیا ہوں نہ میں کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے آیا ہوں میرے آنے کا مقصد کیا تھا میں تو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا کے جنت کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں طارق بن عبداللہ کہتے ہیں میں اپنے شہر کے اندر مکہ سے دور دراز اپنے کاروبار کے اندر اور اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا میں نے دیکھا ایک شخص بازار کے اندر آیا اور اس نے آ کے آواز دی اس نے کہا لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کا پیغمبر اللہ کا نبی تسلیم کر لو میرا کلمہ پڑھ لو دنیا اور آفر کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی تمہاری آفر بھی سمر جائے گی آ میں تمہیں بتلاؤں کے جینے مرنے کے انداز کیا ہے رب کی کرنی ہے تو کس طریقہ کار سے کرنی ہے کہتے میں نے اس کی بات کو دھیان سے سنا اس سے قبل کبھی ایسی آواز ایسی دعوت کانوں میں نہیں پہنچی تھی لیکن کیا دیکھتا ہوں پیچھے ایک بوڑھا بزرگ آ گیا. وہ آواز دے کے کہ کہتا تھا لوگ اس کی بات کو تسلیم نہ یہ جھوٹ بولتا ہے یہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے یہ اپنے طرف سے بات کرتا ہے یہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے اب دو باتیں میری آنکھوں کے سامنے تھی مجھے کیا خبر کونسی بات سچی ہے کونسی بات جھوٹی میں نے تیسرے آدمی کو اپنے لیے فیصل تسلیم کیا میں نے کہا دونوں کے بارے میں بتلا یہ کہنے والا کون اس کو ٹھکرانے والا کون ہے اس نے مجھے بتلایا کہ یہ لوگوں کو جو دعوت دے رہا ہے اس کا نام ہے محمد صلح علی واسم یہ اپنے کو اللہ کا نبی گمان کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول آخری پیغمبر ہوں میں نے کہا اس کو ٹھکرانے والا کون ہے اس اس نے کہا کا اپنا فکا چچا ہے جو بازاروں کے اندر پیچھے پیچھے اس کی باپ کا رد کرتا ہے اس کی کرتا ہے لوگوں کے اندر اس کی پگڑی اچھالتا ہے اس طرح سے دیکھیے یہ کام چلتا گیا وقت تو گزر گیا ہمیں اپنے گھروں میں ضرورت پڑی کہ ہمیں خوراک کی ضرورت تھی ہمیں پتا چلا کہ مدینہ کے اندر کھجورے وہاں سستی مل سکتی ہے یہ بات گزرنے کے ساتھ ہم اپنے ہم ہمارے شہر کے بہت سے لوگ نکلے ہم نے اپنی سواریوں کو پکڑا ہم اپنے اونٹوں پہ بیٹھ کے ہم نے سفر طے کیا جس وقت مدینہ شہر قریب آ گیا ہم نے کہا شہر میں داخل ہونا ہے ادھر چشمے پر ذرا پڑا اور دار لو اپنی حالت کو سنوار لو اس کے بعد پھر شہر میں داخل ہوں گے جانتے تھے ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعارف نہیں تھا اس علاقے کے اندر پہلی مرتبہ آئے تھے ہم دیکھتے کہ اچانک ایک آدمی ہمارے پاس آیا اس نے آ کے ہم سے بات چیت شروع کر دی اس نے پوچھا تم کون لوگ ہو ہم نے تعارف کروایا اس نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو ہم نے جواب دیا وہ باتیں پیسہ نہیں ہوگا اس کی قیمت لیں گے تو کھجور اس کے بدلے میں لیں گے سودا اس کے ساتھ طے ہو گیا اس آدمی نے اونٹ کی مہار کو پکڑا وہ شہر کی جانب چل دیا ہم بڑے پریشان ہوئے ہم جیسا دنیا میں بےقوف कौन होगा हो हम اجنبی علاقے کے اس تو آنے والے کو جانتے نہیں ہے یہ, نہ یہ, یہ پریشانی بڑھتی چلی گئی آپس میں ایک دوسرے کو ہم مرامت کر رہے تھے اس نے اتا پتا پوچھ لیا ہم نے تو اس سے کوئی بھی سوال نہیں کیا آپ اس رام کے اندر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں ہمارے کافلے کے اندر ایک بوڑھی وہ بوڑھی اما بھی قافلے میں شریک تھی جس وقت اس نے ہماری ان غم زدہ باتوں کو سنا وہ اپنے خیمے سے ہم پہ جھانک کے کہتی ہے کہنے لگی باپ کس بات پہ پریشان ہو جو آپ بھی تم سے اونٹ لے کے گیا جس وقت وہ تمہارے قافلے کی طرف آ رہا تھا میری آنکھوں نے اس کے چہرے کو جی بھر کے دیکھا مجھے اس کا چہرہ چودنی کے چار سے زیادہ خوبصورت نظر آیا اگر وہ تمہارے اونٹ کی قیمت نہ دے اللہ میں اونٹ کی قیمت دے دوں گی میں یقین سے کہتی ہوں ایسے چہرے کبھی جھوٹے نہیں ہوا کرتے تم اونٹ کی باتیں کرتے رہے وہ تمہارا پتا پوچھتا رہا لیکن میری نگاہیں اس کے چہرے پر اٹکی ہوئی تھی میں نے کچھ اس کی بات نہیں سنی میں دیکھتی تھی یا اللہ اتنا خوبصورت چہرہ یہ چار سے زیادہ خوبصورتی رکھنے والا اس شہر کے اندر رہنے والا یا اللہ تار کیا ہوگا وہ کتنے مقدر نصیبے والی ماں ہوگی جیسے جڑا ہوگا میں تو اپنے سے یہی باتیں کرتی رہی اما کی بات سننے کی دیر ہے ہمارا غم دور ہو گیا ہم اپنی باتوں میں گئے اتنے میں دیکھتے کیا ہے کہ ایک آپ بھی کھجورے اٹھائے ہوئے ہمارے کافلے کے قریب آ ہے کہتا تھوڑی دیر پہلے اونٹ کا سودا تم نے کیا تھا ہم نے جواب دیا ہاں جی ہم نے اونٹ کا سودا کیا تھا اس نے کھجورے ہمارے سامنے رکھے کہتا کہ دیکھو مہمان کے لیے کمرہ تھی ہماری حیرانی اور بڑھ گئی یار جس کے بارے میں ہم شک کرتے تھے جس کے بارے میں بدگمانیاں کرتے تھے جس کے بارے میں ہم, ہم جانتے نہیں ہیں وہ ایسا عجیب رکھتی ہے کہ اس نے دیکھے نہ جاننے کے باوجود پہلے ہماری مہمان نوازی کی ہے اس کے بعد پھر اپنی بات بھی پوری کر دی ہے اب جس وقت ہم نے وہ کھجوروں کا بدل کیا ہم نے کہا چلو اب شہر کے اندر چلتے ہیں ہم کاپ لے کے لوگ آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہم شہر کے اندر جس وقت داخل ہوتے ہیں داخل ہونے کے ساتھ ہم نے کیا دیکھا کہ اس جگہ پر ایک آدمی بران جگہ پر کھڑا بات کر رہا ہے اس کے سامنے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بات کو بڑے غور اور دھیان کے ساتھ سن رہے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا لوگ جمع تھے ہم اپنا کام بھول گئے سواریاں سائی پر باندھ دی اپنا کام چھوڑ کے ہم بھی جا کے مجمے کے اندر بیٹھ گئے آخر یہ بات کیا کرتا ہے یہ دعوت کس بات کی دیتا ہے لوگ اتنے غور سے یہ بات کیوں سنتے ہیں ہمیں بھی بات سننے میں حرج کیا ہے ادھر بیٹھنے کی دیر ہے وہ لوگوں کو کیا فرما رہا تھا کہنے والا یہ بات کہہ رہا تھا کہ لوگوں دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے ہم نے بات کو بھی تو وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے کافلے میں آیا تھا اور جس نے پہلے ہمارے ساتھ سودا کیا یہ تو وہی ہے اور جس نے اپنی بات کو پورا کر دیا یہ تو وہی ہے اور جس نے اپنے اونٹ کی قیمت سے پہلے ہماری مہمان نمازی کی ہے. یہ تو وہی چہرہ ہے اور جس کے بارے میں بوڑی امہ نے کہا تھا خوبصورت ہے اب وہ کے اس سے اترتے ہیں وہ بلک جگہ سے نیچے آ کے بیٹھے ہمارا پورا کافلا قریب آ گیا ہم نے اللہ کے نبی سے تاخیر ہوگی اپنا ہاتھ آگے بڑھا ہم نے آپ تک اور بھی سنا آپ کا عمل بھی دیکھ لیا اللہ کے نبی نے ہاتھ آگے بڑھایا ہم نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اللہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھ کے ہم اسلام کے ماننے والے قافلے میں شامل ہو گئے۔ گزارش ہے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے صرف دیکھے لوگوں کو کہنے کی حد تک نہیں بلکہ اپنے عمل کے ساتھ یہ بات ثابت کی اگر فرمایا کہ دیکھے نماز پڑھو میرے نبی نے وہ نماز پڑھ کے دکھلائی اگر تحجت کا آپ نے فرمایا آپ نے وہ رات کو قیام کر کے دکھلایا اگر آپ نے اشراعت کی رغبت دی آپ نے اشراط پڑھ کے دکھلائی آپ نے اگر روزے کی اہمیت اور فضیلت کا بیان کیا آپ نے فرضی رو گے تو رکھنے ہی رکھنے تھے آپ نے جو بات کی وہ نفری روزے بھی رکھ کے دکھرا دیے اگر دعوت کی بات کی گلی گلی شہر شہر جا کے پیغام پہنچا دیا اگر اللہ کے نبی نے جہاد کی بات کی اپنے دندان مبارک شہید کر کے اپنے چہرے کو زخمی کروا کے اپنے جسم کو لہو لہان کروا کے اپنے چچا جات بیٹے جعفر کی قربانی دے کے اپنے عزیز و اکارت کو اب دیکھیے اسی طرح سے سید و شہدا کی وہ ترتی ہوئی لاشا پہ جو اللہ کی جہاں کی دعوت دی تھی آپ دیکھیں دین کے اندر رہنمائی موجود ہے یہ ہماری پریشانیاں یہ مایوسیوں کی حد تک یہ اس کی وجہ سبب کیا ہے یہ فقط دین سے دوری ہے یا پھر وہ ایمان کا جو لیول ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے کتاب اللہ پہ حدیث پہ جو نظر ہونی چاہیے یقینی طور پر رب کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے دنوں کے اندر وہ یقین نہیں ہے اب دیکھیے باق کے ساتھ اللہ کی اور حدیث کی بصیرت نہیں ہے ہم بھی دیکھے پھر حالات کے اندر جاتے ہیں. نہیں دیکھتے کون سی بات کرنے کی ہے کون سی بات نہیں کرنے کی وہ کون سی بات ہے اور جس کی دین دیتا وہ کون سی بات ہے اور جس کا اسلام کو نقصان ہوگا اور کفر کو فائدہ ہوگا وہ کون سی بات ہے اور جس کے ساتھ اسلام کام کا نقصان ہے ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا پھر مجالس میں بیٹھتے ہیں جمن میں بات وہ کیے جاتے نہیں میری بات رحمان کو خوش کرے گی یا شبان کو خوش کرے گی آپ دیکھیں یہ ہراس کی سنگینیا کیا سنگینیوں کی بات کرتے ہو کیا ہرات اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ کوئی سنگین ہراس نہ ہوئے کیا یہ ہرات کی سنگینیاں سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علی دو چار نہ ہوئے میرے نبی نے فرما دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ ازمائش آئی پوری دنیا کے اندر فرما میں محمد پر سب سے زیادہ ازمیش آئی سب سے زیادہ دنیا کے اندر تکلیف آئی تو مت پر آئی ہے سب سے زیادہ اللہ نے تو فرمایا سب سے زیادہ مجھے آزمایا ہے اور کبھی دیکھ لو کو سامنے لاؤ کبھی خندق کو سامنے لاؤ اس وقت کفیت کیا ہوا کرتی تھی کبھی ان حالات کو سامنے رکھ لو کبھی انبیاء کی زندگیوں کو سامنے رکھ لو کبھی ابراہیم کی پڑھائی کو سامنے رکھ لو کبھی موسا ان کے مقابلے میں آنا رکھ لو کبھی میرے نبی کو میں بند ہونا یہ سامنے لاؤ اور کبھی دو مصیبتیں بہت زیادہ ہو گئی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ آپ لیتے ہوئے تھے. لیکن آپ لے کے نہ رہ سکے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا میرے صحابی ابھی اسے دعا کروانے والے اور شاید کہ تو اس بات سے نہیں جاتا اور پہلے لوگوں پہ اس ایمان کی برا سے اور کس قدر آئی, کس ان کو آزمایا گیا کتنی ان کو پر پریشانی آئی فرما کہ یہاں تلقے وہ آدمی جو ایمان کی بابت اس وجہ سے اس جرم کے اندر اس کو کھڑا کیا جاتا اور جس کو بہت جرم سمجھتے تھے اور کھڑا کرنے کے بعد لوہے کی آڑی کے ساتھ اس کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا اور بعض لوگوں کو پکڑا جاتا اس اسلام کی بڑا لوہے کی کنگیوں کے ساتھ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو الادا ارادہ کر دیا جاتا لیکن تمام امتحان ان اور پھر جب آتے ہیں اس وقت پھر مسلمانوں کی کفیت اور حالت کیا ہوا کرتی ہے اس وقت وہ دیکھ لے کس حالات کے تناظر میں دیکھتے ہیں یقینی طور پر اپنے اپنے ایمان کے ساتھ ہمیں بھی اپنے گربار میں جھانک لینا چاہیے اور اس کے ساتھ کفیت حالت کیا ہوا کرتی ہے جس وقت یہ حالت ہو جائے اگر امتحان آئے اللہ کا قرآن اس بات پہ شہد ہے کہ مسلمانوں کا ایمان پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے اور دیکھیں اگر وہ کمزور ایمان ہو اگر کوئی دوسری بیماری دل کے اندر ہو اس پہ کافروں کا خوف زیادہ ہو جاتا ہے ہر آدمی اپنی جہاز کو دیکھ سکتا ہے اگر میرا رب کے ساتھ تعلق زیادہ ہو گیا ایمان کے اندر اضافہ ہوا میں سمجھ رب کے ساتھ میرا معاملہ ٹھیک ہے اگر کافروں کا خوف اور یہ چیز میرے دل پہ زیادہ ہوئی ہے تو پھر مجھے اپنے ایمان کی فکر لینی چاہیے میرے بھائی لوگ اس بات کے اندر پریشان ہو گئے کہ اچانک میڈیا سے ان باتوں کا جہاں آپ کی خبروں کا غائب ہو جانا ہر روز وہ جو خبریں پڑھنے کو آتی تھی وہ خبریں تو پڑھنے کو نہیں مل رہی اس کی وجہ کیا ہو گئی یہ آخر خاموشی کس بات میں ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں شکی بات رہی میڈیا کافروں کے ہاتھ میں ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں لیکن جہاد جس طرح سے کل جاری تھا آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا یہ کوئی میری بات نہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جہاز کو کسی آدل کا عدل کسی ظالم کا ظلم اس تو نہیں روک سکے گا یہ جہاد ہمیشہ جاری رہے گا یہ میرے نبی کی بشارت ہے میرے نبی کی پیش گوئی ہے سچے نبی کی بشارت بھی سچی ہوتی ہے نبی نے یہ بات فرمائی ہے ہم دیکھیں اس بات سے یقین رکھتے ہیں ان جہاں آپ نے جاری رہنا ہے اللہ نے اس کو جاری رکھنا ہے رہا معاملہ خموشی سے مراد کہا ہے آؤ یہ بات پی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے میں عرض کر دوں مکہ کے اندر دو قبیلے تھے ایک قبیلے کو مشیکین مکہ نے پناہ دی تھی دوسرے قبیلے کو اللہ کے نبی نے اس کی پناہ کا اعلان کیا تھا آؤ مدینہ کے اندر تھے ان دو قبیلوں کا ٹکراؤ ہوا دوسرے قبیلے کا جو مشیقین مکہ کی پرا میں تھا ان کا زور چڑھا یہاں طلب کے حرم کے اندر ان لوگوں کو انہوں نے کاٹا ان کو ذبا کیا ان کی لاشوں کو سیٹ رہے اس قدر حرم کی بے حرمتی کی کسی آدمی نے آ کے کہا نافل یہ بات سوچ اللہ سے ڈر یہ تم کیا کام کرتے ہو یہ اتنی شدت انتہا پر پہنچ چکے اس نے آگ سے جواب دیا اس نے کہا حرم نے چوریاں کر لیا ڈاک ڈال دا لیتے ہو اگر قتل ہو گیا تو سا جرم ہے اور ان کا قتل کرو جس وقت وہ سے. ان میں ایک فرط اپنی سواری پہ سوار ہوا وہ مدینہ کی راہ پہ چلتا ہے اللہ کے نبی کے شہر میں کرتا رہا میرے نبی نے شراب پھیرا لوگ صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ آپ ہی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا دہائی دی اس بیٹھا اللہ کے نبی سن لو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا دوسرے قبیلے نے ہمیں اس طرح سے کاٹا اور زبا کیا ہے ہمارے افراد کے لاشیں ترپا پا دیے ہم نے پیغام دینا تھا وہ دے دیا اب آپ کی ہے ہے انتقام لینا ہے تو لے لو اگر نہیں لے سکتے تو آپ کی مرضی ہے میں اپنی ذمہ داری نبا کے جا رہا ہوں اللہ کے نبی خاموش ہے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کوئی بات نہیں کی وہ آپ بھی بھی خاموشی کے ساتھ بات کر کے نکل گیا اللہ کبھی بھی خموشی سے اٹھے اور اپنے گھر میں تشریف لے گئے صحابہ کا خیال تھا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے رائے طلب کریں گے ہر آدمی اپنی رائے کو اپنے ذہن میں پختہ کر رہا تھا کہ میرا مشورہ یہ ہوگا میری رائے یہ ہوگی اگر پوچھا تو میں یہ کہوں گا یہ ساری باتیں لیکن کر فخر دنوں تک تھی کیونکہ اللہ کے کی نبی کی زبان پہ کوئی بات نہیں آئی تھی تو صحابہ بھی اپنی زبان پہ کوئی بات نہ لائے یہاں سے کے مشیقی نے مکہ کو یہ بات کی ابو صفیہ نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اس نے کہا میرا خیال یہ ہے مدینہ کے اندر پیغام پہنچ گیا اب جنگ کی آگ بڑکے گی اور دیکھو فوری طور پر اس کا کوئی سد بات کر لو اس نے کہا میں جاتا ہوں میں جا کے ان کے ساتھ مذاکرہ کرتا ہوں کوئی بیٹھ کے بات طا کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی کا کچھ نقصان ہوا ہے کچھ مدینہ پہنچتا ہے اس نے سوچا سب سے زیادہ اگر مجھے یہ خبر پوچھتا مل سکتی ہے تو اللہ کے نبی کے گھر سے مل سکتی ہے اس کی سواب کیا ہے ابو سفیان کی نبی کے نکاح میں تھی اور دیکھیے میں اپنی بیٹی کے گھر میں جاؤں گا یہ نبی کے گھر کے اندر ہے اور بیٹی سے بات نہیں چھپائے گی مجھے اللہ کے داخل ہوا بیٹی نے دیکھا میرا باپ سردار میرے گھر کے اندر مکہ سے چل کے لمبا سفر کر کے مدینہ کے اندر پہنچ آیا ہے بیٹی یہ بات دیکھنے کی دیر ہے ابا جی جب قریب ہوتے ہیں بیٹی جلدی سے چار پائی کے قریب ہو جاتی ہے. باپ چاہتا ہے بیٹی رکنے کے لیے میں کوئی ممولی آدمی نہیں پھر بیٹی اور باپ کا رشتہ بھی ہے یہ بیٹی دیکھ کے بستر اکٹھا کرے گی نیا بستر لا کے ابھی جلدی سے بچائے گی مجھے بیٹھنے کے لیے کہے گی کتنی بیٹی باپ سے محبت کرنے والی ہے اس نے میرا کتنا اکرام کیا ہے لیکن کے بعد جی پھر میں بیٹھوں گا مجھے صرف اتنی بات بتلا دے کہ دیکھیے جب باپ بیٹیوں کے گھر میں آتے ہیں وہ ان کے ساتھ بڑا استعمال کرتی ہے وہ اپنی محبت کا سلوک دیتی ہے خدمت میں کمی نہیں کرتی اور دیکھے تو پرانا سا بستر تھا وہ بھی نے اکٹھا کر دیا میرا سوال یہ ہے یہ بستر تیرے باپ کے لائق نہیں تھا یہ تیرا باپ اس بستر کے لائق نہیں تھا اور میں نے اپنے باپ کو نبی کے پاک بستر کے لائق نہیں سمجھا میں نے اس وجہ سے بستر کٹھا کیا بات صحیح یہی ہے کہ تو بستر کے لائق نہیں تیری سردار یا اپنی جگہ پر تیری دولت اپنی جگہ پر تیری چدراہ اپنی جگہ پر تیرا خاندان اپنی جگہ پر تیرا قبیلہ اپنی جگہ پر لیکن ہے لے کر تو مشرق ہے، اب دیکھے سے تو دور ہے، یہ نبی کا پاک بستر ہے یہ میرے پاس امارت ہے مجھے نہیں ہوا میرے نبی کے پاک بستر سے اگر وہ آپ بھی مشرق ہو نجس ہو وہ بھی بیٹھنا گبارہ نہیں میں نے اس وجہ سے اس بستر کو اکٹھا کیا ہے باپ پریشان ہو گیا ابو سفیا نے دل میں خیال کیا اگر بیٹی کے دل کے اندر یہ اور دیکھیے اس طرح سے میرے ساتھ یہ کفیت ہے باقی مسلمانوں کی کفیت کیا ہوگی وہ آگے بڑھا سوچا کہ دیکھیے نبی کے بعد صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ اگر کسی کا اکرام اور عزت وقار ہے وہ ابو بکر رسی اللہ تعالیٰ ہے نبی کا اگر کوئی راج دان ہے تو وہ ابو بکر ہے ان صحابہ میں سب سے زیادہ نرم دل ہے تو وہ ابو بکر ہے میں ابو بکر کے پاس جا کے اپنا موقع بیان کرتا ہوں وہ دیکھے میری سائل لے گا میں اس کے حمیات کے ساتھ دیکھے. پھر نبی کے ساتھ آ کے بات کروں گا ابو بکر کے گھر میں گئے ابو سفیان آیا بات چیت شروع ہو گئی ابو بکر کہنے لگے کہ دیکھے مجھے علم نہیں اللہ کے نبی نے ابھی ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا لیکن بات یہی ہے اللہ کے نبی دیکھا کیا کریں گے ہم اس پہ لبائی کہیں گے لیکن وہ فیصلہ کیا ہوگا یہ نبی جانے, اس کا رب جانے ہم نے پوچھا نہیں کیونکہ ہم نے تو لبائی کہنا ہے ہم نے تو اطاعت کرنی ہے ہم نے تو بات مانی ہے اس لیے یہ ہماری پریشانی نہیں ہے کہ اب فیصلہ کیا ہوگا جو بھی فیصلہ ہوا وہ منظور ہوگا ابو سفیان نہ امید ہوا اٹھ کے کھڑا ہوا عمر اس کے بعد طرح کے پاس آ گیا عمر دیکھ لے نقصان زیادہ ہوگا آگ بھڑک اٹھے گی لڑائی زیادہ ہوگا اب کچھ کرو موقع ہے کتان کا ہوگا میرا مشورہ جہاد کا ہوگا میرا مشورہ جنگ کا ہوگا میرا مشورہ تمہارے مقابلے کا ہوگا میں مثال افراد تو نہیں دیکھوں گا اگر مجھے تلوار میسر میرے پاس ایک لکڑی کا مارنے کے لیے تمہارے دینا دیکھا ماحول اس وقت رائے عامہ میرے حق میں نہیں وہ اٹھا علی رضی اللہ تعالی کے گھر میں چلا گیا دیکھا فاطمہ بھی گھر کے اندر ہے حاصل کی عمر تھوڑی ہے وہ سہن کے اندر کھیل رہے ابو سفیان آگے بڑھا حسن کو اپنی گود میں اٹھایا کہنے لگا ساتما بیٹی اگر تو چاہتی ہے یہ دو قوموں کے درمیان سردار بن جائے تو میں بات کا دے کے کہ کہتا ہوں اپنے باپ سے بات کر لے ہم حسن کو اپنا سردار بنا لیں گے ابھی سے یہ دیکھے کھیلتا ہوا بچہ یہ ہمارا سردار اتفاق رائے سے ہوگا لیکن کوئی نہ کوئی رائے دے دو کوئی میری سفارش کر دو لیکن فاطمہ بھی کیا فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں ابو سفیا ابا جی کا جو فیصلہ ہوا انہوں نے تو طلبا کہنا ہے علی کا جواب بھی یہی ہے ابو سفیا اٹھ کے ہوا آیا اللہ کے نبی کے پاس مسجد میں ایسا نہ کرو یہ بات کرتے ہیں اللہ کے نبی خاموش ہے میرے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی میرے نبی سے خاموشی سے مراد کیا تھا میرے نبی کی خاموشی سے مراد سن لو اللہ کے نبی دیکھے جواب دیا. ابو صفیان اٹھ کے چلا گیا اس نے جا کے مکہ کے اندر اعلان کیا اس نے اہل مدینہ کے تیور بتلاتے ہیں ان کی خاموشی سے مجھے سمجھ آ حملہ کریں گے وہ انتقام اور بدلہ لیں گے وہ اس طرح سے دیکھیے یہی سمجھا جاتا ہے اور میرے مجھے دیر کی خاموشیوں سے مراد یہ دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کے لاشیں پڑھتے چلے جائیں اب جن کے دل کے اندر وہ آگ نہ بڑھ کے وہ پہلے سے زیادہ شولہ پڑتے ہیں اور دیکھیے اس سے زیادہ کافروں کے خلاف وہ دنوں کے اندر یقین انتقال کی آگے ہوتی ہے وہ اپنی تیاریاں مار کے جاری رکھتے ہیں اور جس طرح سے اللہ توفیق دیتے ہیں وہ اپنے کام کی رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتے وہ کافروں کی تحاف کی پرواہ نہیں کرتے وہ ان کے کی پرواہ نہیں کرتے وہ پرواہ کرتے ہیں وہ اللہ کے پیر کی پرواہ کرتے ہیں اور جب معاملہ جی کا آتا ہے اللہ کی کس نہ پھر جان کی پرواہ نہ الاد کی پرواہ نہ مال کی پرواہ ان کو پرواہ ہوا کرتی ہے تو فقط اللہ کے رسول کے حکم کی پرواہ ہوا کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ میرے اس عمل کو راز رکھنا یہاں چلا کہ ہم عکا تک پہنچ جائے کسی کو یہ بات پتا نہ چل پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا آپ نے تیاری شروع کر دی دس ہزار کا لشکر لے کے اللہ کے نبی ان ترتے ہوئے لاشوں کے انتقام کے لیے گئے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا دس ہزار کا لشکر مدینہ سے نبی کے ساتھ نکلتا ہے انسار دیگر قبیلوں کے لوگ اس میں شامل ہوئے یہاں مکہ کے قریب پہنچ گئے شام کی گھڑی اور وقت تھا رات کا آغاز ہو چکا تھا آپ نے حکم دیا اپنے کافلے کو پھیلا دو اپنی سواریوں کو دور دور باندھو خیمے ذرا پھاسوے پر لگاؤ اور دیکھے اس کے بعد اپنے اپنے خیمے کے قریب آ جلا دو تاکہ اگر کافر دیکھے ان کو پتا چلے کتنی بڑی تعداد میں جلتی نظر آ گیا حالانکہ یہ کافلا ان کے سر پر پہنچ چکا تھا ابو سفیان آگے بڑھا اباس کو ساتھ دیا اب باہر نکل کے پہاڑی پہ کھڑا ہوا دور سے اتنے بڑے لشکر کو دیکھتا ہے ہم اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اسی شہر سے کل ہم نے اس کو نکالا تھا اس کے ساتھ جانے والوں کو بھی جانتے ہیں وہ کتنی का आपके کے है ہے फिर فوری طور पर कहने लगा کہیں یہ رومین آگے ہو हो उनके पास बड़ी تعداد है لیکن رومیوں سے ہمارا جھگڑا کوئی نہیں ہے وہ دونوں سواری پہ سوار ہوئے میں جائیے. وہ خیمے کے گزرنا چاہتے ہیں وہ مطمئنہ بیٹھا ہے یہ تو اللہ کے نبی کا دشمن ابو سفیا اسی کی گردن تو ہم کاٹ میں آئے تھے یہ ہمارے خانوں میں اگر آ گیا تو ہمیں اور کیا چاہیے کی گردن کاٹنے کے معافی ہو داخل ہونے کے لیے آیا ہے اب دیکھیے پیچھے پہ چڑھ چکے ہیں پورا جلدی سے یہ گردن گئی یہ ابو سفیان, سفیان کو دیکھا میرے نبی کو تکلیف دی تھی یہ تو وہی دشمن ہے اور جس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا یہ تو وہی ہے اور جن کے کافلے کے ساتھ مسلا ہوئی تھی آج یہ ہمارے پاس شکار ہے کاش کے اللہ کا بھی اشارت رہے میری ابو سفیان کی گردن کو کاٹ دے آنے کا حق ادا ہو جائے اللہ کے نبی کے پاس یہ بیٹھے ہیں اب آپ کہتے ہیں بھول جا ابو سفیان کہ اب تو بچ جائے گا اگر بچے گا تو اسلام میں داخل ہو کے بچے گا اس کے تیرے لیے چارہ کار نہیں ہوگا اور جلدی کر کلمہ پر ابو سفیان آگے بڑھ کے کہتا ہے اللہ کے نبی بہت کچھ ہو چکا غلطیوں کا احساس ہو گیا آپ چل کے آ ہوں میں معافی طرف کرتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیجیے اللہ کے نبی معاف کر دیتے ہیں ابو سفیان سردار تھا اپنی سرداری ابھی دل میں وہ دماغ کے, اندر تھی اللہ نبی کے ساتھ کرتا ہے کہتا ہے وہ نہ یہ کر گزر ایک ایک ہے ہے گیا لیکن وہ زخم نہیں مٹے مجھے وہ ہر بات ہر جملہ یاد ہے ایک ایک لمحہ میں بھول جاؤں کرتے رہے آپ دیکھے عباس نے اللہ کے نبی کو سائڈ پر کہا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہاں جی آپ چچا کیا کہنا چاہتے ہیں کہا جی بات اتنی ہے صبح جب مکہ فتح ہو جائے گا ابھی لشکر چلا نہیں मारका हुआ ہوا نہیں مقابلے کے لیے نکلے نہیں ابھی صرف آئے ہیں لیکن جب صبح مکہ فتح ہو جائے گا مکہ صبح فتح ہو جائے گا ابو سفیا ایک سردار آدمی ہے شرف کو پسند کرتا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اعلان کر دینا اللہ کے نبی نے اعلان کیا بھی تھا آپ نے فرمایا تھا اللہ میں داخل نے گھر کا دروازہ بند کر لے اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے ہم اس کے لیے لیکن اللہ کے ربی کے دماغ کے اندر جو پرانی باتیں ہیں ان مجھے لشکروں کو چلتے ہوئے دیکھے گا ان کی شان و شاخت کو دیکھے گا اس کو بات سمند جائے گی اس کے دل کے اندر نکھار آئے گا کہا ٹھیک اللہ کے ربی ایسا ہی ہوگا اور اللہ کے نبی تحجت کے لیے کھڑے ہوئے, تحجت سے پھار ہوئے فجر کا ہوا میرے نبی نے سورج نکلتا ہے اللہ کے نبی لشکر کو حکم دیتے ہیں لوگ اپنے, گھوڑوں پہ سوار ہوئے اپنے ہاتھوں میں تلواروں کو تھاما اب دیکھیے وہ لشکر چلنا شروع کرتا ہے یہاں تک پہ وہ پہاڑوں کے دامن سے گزر رہا تھا ابو اسے بلند جگہ پہ کھڑا ہے اور پوچھتا ہے ابا یہ لوگ کون ہے جو تلوار پکڑ کے گزر رہے ہیں کہا یہ پلا کبھی کے لوگ کیا, مجھے اس قبیلے سے کیا غرض ہے پکڑے ہوئے اور چاروں طرف سے صحابہ دیکھیے چاروں طرف جان سات چل رہے ہیں ابو سفیان بڑا حیران ہوا کہتا یہ کون لوگ ہے کہا یہ وہ انصاری اور جن کو رب نے کہا ہے رضی اللہ عنہ یہ وہ انصاری ہیں اور جو نبی کو مکہ سے لے کے گئے تھے اور جنہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی اور وقت ثابت کرے گا اگر دیکھیے قربانیاں دینی پڑی تو قربانیاں دیں گے اور بیٹے جدہ کروانے پڑے تو بیٹے جمع کروائیں گے اگر برادری چھوڑنی پڑی تو برادری چھوڑیں گے اگر علاقوں کو خیر بات کہنا پڑا علاقوں کو خیر بات کریں گے اگر جانوں کو قربان کرنا پڑا جانوں کو قربان کریں گے نہیں قربان سونے دیں گے اپنی زندگیوں میں اللہ کا دین زندگی ہوگی کہتا عباس مجھے یہ بچنا وہ کون ہے جو تلواروں سے بچ پاتا اور تھی میرے ساتھ احسان کیا مجھے بچا لیا اور نہ آج میری گردر چڑھ جاتی ان کا مقابلہ بھلا کون کر سکتا ہے کہتا یہ دیکھ بات کی کیا شان ہے؟ آب آس تر رب کرتے ہیں اب ہی دیکھیے ہی اللہ کے نبی, کا نبی, نبی آواز دیتے ہیں صاحب ایسی بات نہ کہو، اپنی کے اندر نرمی پیدا کرو نبی ادھر سے گزرتے چلے گئے اللہ کے رسول سے اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چوک بھی تھا میں کبھی بلال کو آگاروں پہ لٹایا جاتا تھا میرے نبی کے سامنے صحابہ کے سامنے وہ جگہ بھی آئی اور جس میں اندر وہ دیکھے آن کو کھڑا کر کے اندر کی سراکھ گرد کر کے اور دیکھے ان کی آنکھوں میں پھرا جاتا تھا میرا نبی ان گلیوں میں پھر رہا ہے یہ کون سا مکہ ہے اور جس کو کبھی نبی نے رات کے اندھیرے میں چھوڑا تھا میرا نبی تنہائی میں چھوڑ کے گیا تھا یہ آپ کے کے تلوار تھی اور لوگوں کی تلواریاں وہ نبی کے پیچھے اللہ کے نبی کے قتل کے لیے دوڑ رہی تھی یہ تو وہ رات بھی نبی کی آنکھوں کے سامنے تھی اور جس وہی نبی جو ہے وہ 10 ہزار کا لشکر لے گئے مکہ کو پتہ کر چکے ہیں ایک شان و شوکت کے ساتھ ہاتھ میں تلوار پکڑ کے اور جہاز کی رات پہ چلتے ہوئے اب دیکھے کافلے کے ساتھ مکے کے اندر کھڑے ہیں وہ بیت اللہ جو ہے اس کے اندر دیکھیں مسلمان تاخل ہو چکے ہیں اللہ کے نبی بی ہوتے ہیں. وہ دیکھیے بڑے بڑے کافروں کی گردنیں جھک چکی وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے کھڑے تھے کے رحم و ترم پہ تھے اب ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا ادھر نبی سے اگر آواز ان کے ساتھ چلنے والے وہ ہماری گردنوں کو کاٹ کے رکھ دیں گے اللہ کے نبی نے ان سے سوال کر دیا اور کہا میرے سامنے کھڑے ہونے والوں حالانکہ اللہ کے نبی کو زخم سارے یاد تھے آپ نے پوچھا تم اس سے کیا سب رکھتے ہو تمام نے ایک زبان سے کہا کہا تو ایک اچھے باپ اچھا بیٹا ہے آپ دیکھیے اچھی تو میو دیکھیے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ دیکھیے ہرا وقت یہ سنگینیاں آیا کرتی ہے اللہ کتاب اللہ میں فرماتے ہیں فرما تل کر ایام الداد لہا دئی یہ دیکھیے دن ہمارے ہاتھ میں ہے ہم ان کو پھیرا کرتے ہیں لیکن اس بات پہ رب کے بعدوں پہ یقین رکھو اللہ کے بعد سچے ہیں اللہ کے وعدے پورے ہونے ہے دن ہے تو اللہ کے ہاتھ میں حالات ہے تو اللہ کے ہاتھ میں زمانہ ہے تو اللہ کے ہاتھ میں فتح شکست ہے تو رب کے ہاتھ میں اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے اللہ کے وعدے یقینی ہے اللہ نے استاب کے غلبے کا وعدہ دیا ہے اللہ نے استاب کی عزت کا وعدہ دیا ہے اور دیکھے مسلمانوں کو وعدہ دیا تو شہادوں کا وعدہ دیا ان کو وعدہ دیا تو جنتوں کا وعدہ دیا ان کو وعدہ دیا تو رضا کا وعدہ دیا ان کو وعدہ دیا تو جنت الفرداس کا معام کو اللہ جانتا ہے لیکن یہ بات یقینی ہے اب کیا ہوگا ان شاء اللہ جہاز ہوگا اللہ کے طرف سے کافروں کا مقابلہ اور مر کا ہوگا انشاءاللہ وہ کھڑی اور وقت آئے گا یہ بات یقینی ہے کہ دیکھیں اس کو آخر ٹوٹنا ہے یقینی بات ہے اسلام میں لیکن میرا اس کے اندر حصہ کیا ہے میں نے کہاں تک اس کے لیے تیاری کی ہے اور جب آج مسلمانوں پہ مشکل کھڑی جب اللہ کے دین کو میری جان مال کی اور میرے بیٹوں کی صورت پڑی میں نے اللہ کے دین کے ساتھ وفا کیا کی جو اللہ نے نعمتیں دی تھی آج ضرورت پڑ گئی دین کو اور دیکھیں اللہ کا حکم ہم نے سن لیا ہے دیکھنا اس بات تو ہے کیسا اس تو ہے میں ہاتھ لکے اس بات میں کھڑا ہوں ہمیں چاہیے کہ اللہ سے استقامت کا سوال کرے اللہ سے اس بات کی دعا کرے کہ اللہ ہم سے اپنے دیر کا کام لے لے ہم زندہ رہے تو دعوت جہاں کا کام کرتے ہوئے ہمیں کبھی موت آئے تو مدانے کی میں اللہ ہمیں شہادت کی موت دے وما علیہنہ نبراہ ان الحمدللہ نحمدہ ونستائنہ ونستگفرہ ونوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات آمالنا ومن سیئات آمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد الرسول الله صلى الله قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد استعذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها و خلاًحا وکیب عماد غبارش ہے یہ کسی بھائی نے چٹ دی ہے کہ امیر محترم کے بارے میں حافظ سے صاحب کے بارے میں انشاء اللہ کے جمعے کی نماز کے بعد ہم ایک نشست کریں گے سوال جواب کی اور ان چیزوں کی وضاحت بھی کر دیں گے بہرحال گزارش یہ ہے کہ امیر محترم کے بارے اخبارات نے یہ بات اپنی طرف سے شائع کی ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر ہیں وہ گرفتاری کے بعد ایک جگہ ہے پنڈی کے قریب سے حالا اسی جگہ پر پہلے بھی تھے اسی جگہ پر اب بھی ہیں تو اس جگہ پر وہ دیکھیے نظر بند ہے صرف اتنی سی بات ہے سے کوئی زیادہ بات نہیں ہے بلکہ ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے الحمد جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو ان کا پیغام یہی ہوتا ہے کہ جس طرح پر بھی تمہیں جانے کا اتفاق ہو جو بھائی ان سے ملاقات کرتے ہیں تو تمام بھائیوں اور بزرگوں کو میرا سلام پہنچا دیا کریں اور وہ ساتھ نصیحت بھی کرتے ہیں کہ بھائیوں اور بزرگوں کو کہیں کہ وہ استقامت سے کام لیں دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ کریں نمازوں کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے ساتھ پھر دیکھیے اللہ توفیق دے تو تحجت کے لیے اٹھیں کثرت کے ساتھ اذکار اور تلاوت ان چیزوں کو زیادہ کریں اور ساتھ ان کا یہ بھی پیغام ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ پہ رکھنا ہے اللہ پہ توقل کرنا ہے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے نہ یہ پابندیاں کافر لگا سکتے ہیں نہ ان پابندیوں کی ہمیں کوئی پرواہ ہے نہ ان بس کی اختیار کی بات ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پابندیاں لگتی بھی اللہ کی طرف سے ہیں پابندیاں ٹوٹتی بھی اسی کی طرف سے ہیں ہم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہمیں بہتر بنانا چاہیے اور بلکہ شاید آپ نے بیان اخبار میں ہاف صاحب کا پڑھا ہوگا تو کسی نے کہا نا کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے کہ جہاد کے لیے گرفتاریوں کے لیے ہاف صاحب نے کہا کہ اگر تمہیں بڑوں نے آرڈر دیا ہے جہاد کی رکاوٹ کے لیے ہمیں اس سے اوپر بھی کوئی ہستی ہے اس نے ہمیں آرڈر دیا ہے اس جہاد کو جاری رکھنے کے لیے تم اپنے بڑوں کی بات مانو ہم اپنے بڑے کی بات مانیں گے ہم بھی اسی طرح سے اپنی طرف سے کام نہیں شروع کر رہے کہ دیکھیے کوئی کام نہیں تھا یا دماغ کے توازن کھو بیٹھے تھے تو جہاد شروع کر دیا اس کا بھی ہمیں کسی بڑے نے حکم دیا ہے ہمارے بادشاہ نے ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو مالک الملٹ ہے تو ہم پابند جو ہیں وہ کافروں کی بات کے نہیں ہیں ہم پابند ہیں تو فقط خال کے کائنات کی بات کے اور دیکھیں اپنے نبی کی بات کے ہمارے لیے حرف آخر ہے اللہ اس کے رسول کی بات جو حرف آخر ہے اور کسی کی بات کو ہم حرف آخر نہیں سمجھتے دوسری گزارش ہے ہمارے بعد احترام بزرگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کسی بھائی نے کیسے ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے جہاد کے لیے ایک لاکھ روپیہ دیا ہے اللہ قبول فرمائے وہ گزارش ہے کہ یہ دیکھیے یہ سارے کام جو ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتے ہیں یہ لوگ جیتے مرتے رہتے ہیں جو بھی دنیا میں آیا اس نے جانا ہی جانا ہے اور اسی طرح سے مال آنے جانے والی چیز ہے یہ رہنے والی نہیں ہے نہ آج تلک کسی کے پاس رہا نہ یہ رہے گا جوانی زندگی بھی رہنے کی چیز نہیں یہ تمام تر چیزیں اللہ کی طرف سے امانت ہیں اور ایک بہت بڑا امتحان ہے فرما ان اموالکم امالوں کو اولاد مال بہت بڑی ازمائش ہے لیکن تمام چیزیں ازمائش ہیں جب یہ ساری چیزیں دنیا کی خاطر ہوں اگر یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہو جائیں تو یہی چیزیں نعمت بن جاتی ہیں اللہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ دیر پر عمل کرنے کی توفیق دے ہر وہ کام کریں جو اللہ کو پسند لگتا ہے ہر اس کام سے بچ جائیں جو اللہ کو پسند نہیں لگتا اما بعد فائن خیر سے کتاب اللہ و خیر و صدی حدی محمد صلی اللہ علیہ رب عزت و على و الحمد اللہ ربی الحمد بسم اللہ الرحمن